الحمدللہ الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعد بعده ولا رسول بعده ولا امه بعد امتي ولا شريعه بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي وص اللہ تع علیہ ولی و اصحبی الدین خلاصۃ العرب العربا اب خیر الخلاء اقبا وہم قنجومی فسم الیتداء اب القتدا رحمتي ومصابيح الغرار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَالَ قَائِدُنَا الْعَازَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّينِ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 کماب بارکت علیٰ ابراہیم و اعلیٰ ابراہیم اِنک حمید المجی میزبان مکرم مولانا قاری عثمان صاحب مدز واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو جب کبھی میری دوستوں سے دین کی نسبت سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انتہائی بنیادی بات ان کے سامنے رکھوں چنانچہ قرآن کریم سے جن دو آیات کا سہارا لیا آپ کے سامنے ان دو آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں وم تغی غیر الاسلام دینہ اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر کسی مذہب کسی نظریے کسی عقیدے کو ہمارے پاس لایا قیامت کے دن فلئی یقب الامن ہو تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میورد اللہ بھی خیرہ اللہ رب العزت جب کسی کی بھلائی چاہتے ہیں کسی کی خیر چاہتے ہیں یفق حوف الدین تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو میری کوشش ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں دین کی بات جب بھی کبھی ہو تو کوشش کیا کریں کہ جڑ کر بیٹھیں مجمع جتنا جڑ کر بیٹھتا ہے اتنی اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے اور انسان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے جسم انسانی یہ جو انسان کا جسم ہے اس کو اللہ رب العزت نے زدوں سے جوڑ کر بنایا ہے یہ مثال ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مختلف قسم کی زدوں کو جوڑ کر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا شاہکار انسان کو بنایا مثلاً آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے باقی پورا جسم دیکھنے سے معذور कान سننے کا کام کرتے ہیں باقی پورا جسم سننے سے سماج سے معذور ہے تو آنکھ اور پورا جسم ایک دوسرے کی ضد ہو گئے کان اور پورا جسم ایک دوسرے کی ضد ہو گئے اسی طرح زبان بولنے کا کام کرتی ہے باقی پورا جسم گویائی سے محروم ہے تو یہ زدیں ہیں ایک دوسرے کی مگر ان زدوں کو اللہ رب العزت نے ایک چیز سے اپنی ایک نعمت سے ایسا جوڑا کہ یہ یکجا ہو کر ایک مکمل انسان بن جاتا ہے اور اس نعمت کا نام ہے روح جب تک روح انسانی جسم کے اندر ہے تو یہ ساری ایک دوسرے کی زدیں یکجا ہو کر چلتی اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے سر میں درد ہو تو اس کی ٹانگیں خود بخود کلینک کی طرف چلتی ہیں اگر درد شدت والا ہو تو آنکھوں سے پانی بھی برستا ہے آنسو جاری ہوتے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے اور ٹانگے اس کو جواب دے دیں کہ یہ میرا ہیڈ نہیں ہے آپ تشریف لے جائیں میں نے آرام کرنا ہے یا آنکھوں نے کہا ہو کہ میرے سونے کا وقت ہے آپ کر رہتے رہیں ایسا نہیں ہوتا کیوں اس پورے جسم کو اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت سے جوڑا اور جڑ کر یہ مکمل طور پر یکجا ہو کر کام کرتے ہیں چنانچہ جس کسی کے اندر سے روح نکل جائے تو پھر اس کے سارے آزاب بیگانے ہو جاتے ہیں کوئی مردہ لاش ہو آپ اس کی زبان پکڑ کر کھینچیں چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کریں اس کے ہاتھ ڈیفینس کے لیے نہیں اٹھیں گے اس کی ٹانگیں بچاؤ کے لیے دوڑ نہیں لگائیں گی بلکہ پڑا رہے بیگانے ہو جاتے ہیں سب تو معلوم یہ ہوا کہ روح وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو یکجا کر کے چلاتے اور اگر کسی انسان کے اندر سے روح نکل جائے اور آپ کوئی سسٹم کر کے انسان کو ایئر ٹائٹ کر دیں اور پھر اس کے اندر کمپریسر سے ہوا بھریں تو وہ کھڑا نہیں ہو جائے گا زندہ نہیں ہو سکے گا پھول جائے گا مگر زندہ نہیں ہوگا کیوں کہ وہ نعمت جو اللہ نے دی تھی وہ رخصت ہو گئی تو اب اس کو آرٹیفیشیل چیزیں کھڑا نہیں کر سکتی انسان نہیں بنا سکتی بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے اعضا ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر اللہ نے روح کے ذریعے جوڑا ہے بالکل اسی طرح گھر کے اندر جتنی حیثیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں باپ کی جو حیثیت ہے وہ گھر میں کسی اور کی نہیں ماں کی جو حیثیت ہے وہ گھر میں اور کسی فرد کی نہیں بہن بھائی کی حیثیت نہیں لے سکتا اور بھائی بہن کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر بھی ساری ایک دوسرے کی زدے رہتی ہیں مگر اندوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ایک روح جو بھیجی ہے اس روح کا نام ہے دین دین اسلام اب جس گھر میں دین ہوگا اس گھر میں مکمل سکون ہوگا راحت ہوگی چین ہوگی ہمدردیاں ہوں گی باہم الفتے ہوں گی اور جس گھر سے دین رخصت ہو جائے اس گھر میں مکمل بے آرامی ہوگی بے سکونی ہوگی اور ایک دوسرے کی مخالفت ہوگی چنانچہ باپ بیٹے کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے کو تیار نہیں اور بھائی بہن کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کو تیار نہیں کیوں کہ دین رخصت ہو گیا ہے اور یہی مثال آپ پھر معاشرے پہ فٹ کر دیں تو جس معاشرے میں دین ہوتا ہے اس معاشرے میں امن سکون اور چین ہوتا ہے اور جس معاشرے سے دین رخصت ہو جائے اس معاشرے میں تفری ہوتی ہے نفرتیں ہوتی ہیں قتل و غارت ہوتی ہے تو یہ تو ایک مثال آپ کو سمجھا دی اب ایک اور زاویے سے بات کو دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ میری بات مکمل ہو جائے گی اور سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑنے کا ایک قانون بنایا کوئی تیسری چیز ایسی وجہ فرمائی جو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے. مثلا آپ کو دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ آپ کو دیا ہے اب آپ میں سے شاید بعض دوست کہیں کہ سیمنٹ تو فیکٹری میں تیار ہوتا ہے تو یہ کیسے اللہ نے بنا دیا یقین تو کارخانے میں بنتی ہے یہ کیسے اللہ نے بنا دی تو بھائی وہ یخلکمالا تالمن اور تمہیں جو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے تو یہ تخلیقات ساری اللہ کی ہیں مگر تمہیں اس کا سبب بنایا کہ تم میں سے بعض لوگ سیمنٹ بناتے ہیں بعض لوگ کیلے تیار کرتے ہیں بعض لوگ گلو کے کارخانے میں کام کرتے ہیں یہ اسباب ہیں حقیقی خالق ہر چیز کے اللہ رب العزت تو سیمنٹ دو اینٹوں کو جوڑنے کا فارمولہ ہے لیکن یہی سیمنٹ اگر آپ کاغذ کے دو ٹکڑوں پر اپلائی کریں تو وہ نہیں جڑیں گے اس کے لیے پھر فارمولہ چینج ہو جاتا ہے گلو کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو وہاں پر نہ سیمنٹ کام آئے گا نہ گلو کام آئے گا وہاں کیل کام آئے گی اور اگر لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا مقصود ہو تو وہاں پر کیا چیز کام آئے گی ویلڈنگ کام آئے گی وہاں نہ سیمنٹ کام آئے گی نہ گلو کام آئے گا نہ کیل کام آئے گی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو جس طرح دنیا میں ہر چیز کو دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کا قانون اللہ رب العزت نے مختلف بنایا ہے بالکل اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کا بھی قانون اور قائدہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. اور قرآن میں فرمایا ان الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عامال کیے ایمان لائے اور عمل انہوں نے نیک اختیار کیا سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا پھر ہم ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیتے ہیں باہمی محبت میں پیدا ہو جاتی ہے اور دلوں کو ہم جوڑتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لو انفقتا ما فی الارد میرے محبوب روح زمین پر جتنے خزانے ہیں یہ سب میں آپ کو دے دوں اور آپ اس کو لوگوں پر خرچ کرتے رہیں کہ یہ لوگ میرے ہم نوا ہو جائیں ما اللہ کلو بہت آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور جوڑ کا سلسلہ کیا ہے ایمان ہے اِنَّ الدِّينَ عند اللَّهِ الْإِسْلَامِ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے آپ جتنا کمپریسر ہیوی قسم کا لاکر اس کے اندر ہوا بر دیں وہ زندہ نہیں ہو سکتا بلکل جس معاشرے میں سے جس گھر میں سے دین رخصت ہو جائے اس میں آپ جتنے انسانی مین میڈ قسم کے اصول جتنے فلاسفروں کے اصول جتنے دانشوروں کی تحقیقات آپ داخل کر دیں مگر اس معاشرے میں چین سکون ہمدردی الفت اور محبتیں یہ آپ نہیں پیدا کر سکتے اس میں بیگانگی ہوگی لہذا یاد رکھیے جو باپ اپنی اولاد کی شکایت لے کر آئے یا جو اولاد اپنے باپ سے نالا نظر آئے جس گھر میں تفری کا ماحول ہو سمجھ لیجئے کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا اس گھرانے میں دینداری نہیں ہے رخصت ہو گئی ہے دین دینداری یہاں سے وہ جتنا بھی اس کا گیٹ اپ دینداروں والا ہو مگر کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر کا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر کا چین اور سکون برباد ہو گیا ہے. یہ میری وہ بنیادی باتیں تھی اب میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف لاتا ہوں کیونکہ آج مغرب نے ہمیں یہ باور کرا رکھا ہے کہ تم بڑے گسے پٹے قسم کے لوگ ہماری مثال مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نادان آدمی کے جیب میں سونے کی ڈلی پڑی ہو مگر وہ اس سونے کی ڈلی کو پیتل سمجھ رہا ہو اسلام جیسی عظیم نعمت جو بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم قائد اور رہنما اور استاد اور معلم جو ہمیں عطا کیا ہے اور اس کے باوجود جب ہمارا ذہنی انتشار کے ہم شکار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مثال اس نادان کیسی ہے جس نادان کی جیب میں سونے کا کی اینٹ پڑی ہوئی ہو اور وہ اس کو پیتل سمجھ کر بازار میں لوگوں کو دکھانا بھی نہیں چاہتا ہو کہ یہ سونا ہے کہ پیتل ہے تو آج کی ملاقات میں میں آپ کے سامنے چند مثالیں ایسی رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دین یہ سونے کی ڈلی ہے اور اسی میں ہماری نجات اب میں مزید تمہید اور تفصیلات میں گئے بغیر چند چیزوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا ایمان باللہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ پر ایمان لانا دل اور زبان سے اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنا یہ کہلاتا ہے ایمان باللہ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے چنانچہ آپ دیکھیں پاکستان میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مینٹل ہسپتال کتنے ہیں دماغی مریضوں کے ہسپتال کتنے ہیں تو آپ میں سے کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ چار ہیں چھ ہیں کہ دس ہیں لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ دس سے فگر اوپر نہیں ہوگا یعنی ڈبل فگر ہو سکتا ہے تین فگر نہیں ہو سکتے پورے پاکستان میں میں نے زندگی میں اپنے دو مینٹل ہاسپٹل پاکستان میں دیکھے ایک میں نے مانسیرا کے قریب اس کے مضافات میں مینٹل ہاسپٹل دیکھا اور ایک میں نے لاہور کا مینٹل ہاسپٹل دیکھا باقی بچپن میں سنتے تھے کہ حیدرآباد میں بھی شاید گدو بندر کے نام سے ہے لیکن دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو ہمارے کس کس شہر میں مینٹل ہاسپٹل ہے ہمیں یہ نہیں پتا مگر امریکہ کی صرف ایک ریاست یا بڑے شہر نیو یارک میں چھوٹے بڑے مینٹل شفاخانے بڑے سے بڑا ہسپتال اور چھوٹے سے چھوٹا مینٹل کلینک یہ اگر گنتی کیے جائیں تو سات سو ہے کتنے ہیں سات, سات سو اور آپ کے ملک میں بمشکل ساتھ بھی نہیں ہوں جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ ایمان باللہ کی نعمت جو ہے یہ انسان کے لیے ٹینشن فری ہے جو بندہ ایمان لے آتا ہے اس کو, کو کوئی بھی نقصان ہو جائے آپ کے معاشرے میں کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے اس سے بڑا صدمہ اس بچی کی زندگی میں کوئی نہیں کہ اس کی زندگی کا ساتھی رخصت ہو گیا اس کے سر کا سایہ اٹھ گیا اس کے سر سے چھت ہٹ گئی آپ کو اس پر رونا آئے گا مگر جب آپ جا کر اس بچی سے تعزیت میں کہیں گے کہ بچی بہت افسوس ہوا آپ این جوانی میں بیوہ ہو گئی وہ آگے سے کہے گی میرے اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی جو اللہ کی مرضی اس کے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا دیکھیے یہ ایمان باللہ ٹینشن ڈائیورٹنگ چیز ہے ڈائیورٹ سمجھتے ہیں نا جب آپ چاہتے ہیں کہ میری موبائل پر اب کسی کی کال نہ آئے تو آپ اس کو ڈائیورٹنگ پہ لگا دیتے ہیں کسی اور نمبر کی طرف منتقل کرو تو انسان مسلمان جو ہے وہ ٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے اس کو جتنا نقصان ہو جائے کارخانہ اس کا جل جائے کوئی قریبی رشتے دار اس کا مر جائے مگر اس کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے جب وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو دماغ کا مرض مسئلہ اور مرض میں مبتلا کرنے سے بچا لیتے ہیں اور جو اغیار ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں سوچتے ہیں اگر میں ایڈورٹائزمنٹ کرتا تو میری پروڈکٹ کامیاب ہو جاتی اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا اگر میں گاڑی کو اس طرح نہیں ادھر کھڑا کرتا تو جلنے سے بچ جاتی اب وہ لے کر جو بیٹھ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے تو اس کو پھر پاگل خانے کی ضرورت پڑتی تو یہ پہلا موازنہ ہے کہ کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ اسلام آپ کو ٹینشن کا لفظ نہیں دیتا یہ ٹینشن کا کوئی لفظ اردو میں عربی میں آپ کو ملے گا بھی نہیں کہ ٹینشن کی کہ مانی کیا ہے یہ انہی کی بیماری ہے انہی کو ججتی تو یہ ایک فرق ہو گیا اب دوسرا فرق ملازہ فرمائیں کہ باہر کی دنیا میں والدین کی حیثیت کیا ہے پورا یورپ آپ گھوم لیجئے پورا امریکہ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ پوری دنیا میں گھوم کر آ جائیں وہاں بوڑھوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو گھر سے بچے نکال کر اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کر کے آ جاتے ہیں کہ اب اس کی کھانسی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اب اس کی خدمت ہم سے نہیں ہو سکتی لہٰذا وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو جب ان کی ضرورت ہے تو اس دور میں وہ اولاد اس کو خود چھوڑ کے آتی اور بعض ایسے کیسے سننے میں آئے کہ دوران ڈیوٹی جب بچے کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے والد یا والدہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ ٹیلی فون پر ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ ان کی تدفین کر لیں بل میں آ کر سنڈے کو دے جاؤں گا اولاد باپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ وہاں کی تہذیب ہے اور ہماری تہذیب و تمدن یہ ہے کہ ہمیں فرمایا والا تقلم افن تم نے ان سے اف بھی نہیں کہنا تم نے اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ جب تم جب ماں باپ کی طرف ایک نظر کرو گے تو تمہیں ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو گھر میں ہوتے ہیں بار بار ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو بار بار نظریں پڑتی ہیں فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی ہی تھوڑی جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب دیتے جائیں گے اور امریکہ کی ایک ریاست کینٹکی کٹ میں انیس سو نوے کی دہائی میں ایک خاتون نے کیس کیا کہ میں بیوہ ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے اٹھارہ انیس سال اس کی عمر ہے اس نے گھر میں کتا پال رکھا ہے اس کتے کی خدمت صبح بھی تین گھنٹے کرتا ہے شام کو بھی تین چار گھنٹے اس کی خدمت میں لگا ہوتا ہے لیکن چوبیس گھنٹوں میں میرے پاس چوبیس منٹ کے لیے بھی نہیں آتا تو اس نے عدالت میں کیس داخل کر دیا کہ میرے بیٹے کو پابند کیا جائے کہ یہ مجھ سے ملا کرے وہ کیس کئی سال تک چلتا رہا اور ان کا ٹی وی اور میڈیا اس کو دکھاتا رہا تین سال کے بعد جج نے فیصلہ دیا کہ آپ کے لیے ہم نے اولڈ ایج ہاؤس بنا رکھا ہے آپ وہاں تشریف لا سکتی ہیں مگر آپ کا بیٹا 18 سال سے بڑا ہو چکا ہے اس کو عدالت پابند نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کی خدمت کرے یا آپ سے ملنا گوارا نہیں کرتا تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا اور کتا اس کی لائبلٹی ہے کتے کو وہ چونکہ اس نے پال رکھا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اگر اس کتے کی اس نے خدمت نہیں کی اور اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تم ماں باپ پر نظر ڈالو تو تمہیں حج اور عمر کا ثواب مل جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کتنا موازنہ ہے سونے کی ڈلی ہے ہمارے پاس مگر ہمیں سمجھ کوئی نہیں اس دواجی زندگی یورپ کی اس دواجی زندگی میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں مگر میاں اور بیوی دونوں اگر سگریٹ نوش ہیں اور رات کو شوہر کے پاس سگریٹ ختم ہو جائے تو وہ بیوی بی سے ادھار مانگتا ہے غور کرتے ہیں کہ تم مجھے دو سگریٹ دے دو میری رات گزر جائے صبح دکانیں کھلتے ہی میں حاضر کر دوں یہ ان کے ہاں زندگی ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رقم تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر وہ ان لے اہلی اور میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے تو ہماری یہ کلیبریشن ہے کہ ہم بیوی جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اس عورت کی جنت یقینی ہو گئی جس کا شوہر اس سے راضی ہو اور شوہر سے فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ پاک عرش بری پر مسکرا کر اس جوڑے کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور وہاں کی زندگی یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جس کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے ویمنز آر جسٹ لائک اے بس کہ عورتیں صرف بس کی طرح اف یو مس ون دین ٹیک این اگر تم سے ایک بس نکل جائے تو دوسری میں سوار ہو جائے یہ وہاں کے پڑھے لکھوں کا حال ہے جن کے پاس انجینئرنگ اور ڈاکٹرز کی ڈگری ہیں اور ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں تمہارے ولے نفسے کا علیہ کا حق کُن ولے زوج کا علیہ حق تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے اور یہ حقوق تم نے ادا کر لیا اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جما میں ہیں یعنی جامع بات چند فکروں میں فرما دیتے ہیں یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا چنانچہ آپ نے دو حروف میں دو الفاظ میں ساری بات سمیٹی فرمایا دین خیر خاہی کا نام ہے دین سراسر خیر خواہی ہے اور یہ عربی کا گریمریٹیکل قانون ہے کہ جب دو معارفیں یعنی دو ایسے حروف آ جائیں جن پر علیف لام داخل ہو تو وہ کہلاتے ہیں دو معرفیں اور جب دو معارفیں آپس میں ایک جملے میں استعمال ہو جائیں تو وہ لازم اور ملزوم ہو جاتے ہیں لازم اور ملزوم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں بات پوری کر دی فرمایا دینسی دین خیر خواہی کا نام ہے یعنی جس کے اندر خیر خواہی ہوگی اس کے اندر دین داری ہوگی جس کے اندر دین داری ہوگی اس کے اندر خیر خواہی ہوگی ورنہ تو نہیں ہوگا دھوکا ہوگا اگر کسی میں دینداری ہے اور وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے تو یہ دھوکے باز ہے اگر کسی میں خیر خواہی ہے اور دینداری نہیں ہے تو یہ بھی دھوکا ہے جھوٹ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا تو اب آپ دیکھیں اسلام میں روز اول سے لے کر اس وقت تک میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں خیر خواہی کی اور انگریز کی میں آپ کو ایک ہی مثال دے دیتا ہوں آئی ایم ایف جب آپ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے آپ کو قرض دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ قرض بھی سودی ہے اس پر آپ نے ہمیں سود کی قسطیں بھی دینی اور پھر اوپر سے پابندیاں بھی لگاتا ہے کہ چونکہ قرض ہم نے دیا ہے تو یہ کام بھی ہماری کمپنیاں کریں گی تاکہ فائدہ بھی آئے تو ہمارے پاس سود بھی ہمیں دیتے رہنا اور ہم جو چاہیں گے اسی پر چلتے رہنا ہم کہیں گے تمہاری بجلی بیس روپے فی یونٹ ہے تو تم نے آ اوں چون چرا کچھ نہیں کرنا ہم کہیں گے تمہارے یہاں گیس کی ایک دن بندش ہے تو چاہے تمہارے گیس گھر میں پیدا ہوتی ہو مگر جب ہم نے کہہ دیا تو اب یوں چلنا ہے یہ ان کی خیر خواہی ہے اور اسلام کی خیر خواہی یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے ایک دن سر شام انہوں نے دکان بند کر دی کسی نے پوچھا کہ خیر تو ہے آج آپ جلدی دکان بند کر کے جا رہے ہیں آپ تو عموماً عصر کے وقت دکان بند کرتے ہیں آج آپ تین بجے بند کر کے جا رہے ہیں. کیوں کہنے لگے دراصل آسمان پر بادل ہیں موسم عبر آلود ہے تو لائٹ چونکہ ڈم ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کسی گھاک کو تکلیف نہ پہنچے وہ کہیں کم قیمت والے کپڑے کو اچھی قیمت کا سمجھ کر دھوکے میں مبتلا ہو کر مہنگا نہ خرید لے اس لیے میں آج بزنس ہی کلوز کر دیتا ہوں ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ گوڑا خرید کر آئے جیسے آج کے دور میں ہم گاڑی خریدتے ہیں نا تو پھر ہم دوستوں میں دکھاتے ہیں کہ یار یہ موٹر سائیکل لی ہے یہ کار میں نے خریدی ہے ذرا آپ دیکھیں کیسی ہے تو اس دور کی سواری اور جنگی جو وہ تھا آلہ تھا وہ گھوڑا سب سے بڑا جنگی آلہ تھا تو اس نے اچھی نسل کا عربی گھوڑا خریدا مثال کے طور پر وہ گھوڑا اس کو سو درہم کا پڑا تو جب وہ دوستوں میں آیا کسی اچھے دانہ قسم کے دوست کو اس نے دکھایا کہ یار یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ اللہ یہ تو اچھا گھوڑا ہے کتنے میں خریدا اس نے کہا سو میں کہنے لگا نہیں میری میرے نزدیک تو یہ پانچ سو درم کا ہے اس نے کہا او ہو واپس گیا اب شریعت کے دیئے کہ اس نے بے اور شرع کا قانون مکمل کیا ہے کہ مالک نے بخوشی اس کو سو روپے میں دیا ہے تو جائز ہے اس کے لیے مگر خیر خاہی اس چیز کا نام ہے کہ یہ واپس گیا اور اس بیچنے والے سے کہا کہ بھائی تمہیں اور مجھے ایویلیویٹ کرنے میں خدشہ ہوا ہے اور غلطی لگی ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ گھوڑا سو درہم کا ہے اور میں نے کسی اچھے دانا آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا یہ پانچ سو کا ہے لہٰذا یہ چار سو در مزید رکھ یہ ہے خیر خاہی اور یہ اسلام کے دامن میں ہے کہیں اور نہیں ہے آپ جتنے سر پکڑ کے گھوڑے دوڑا لیں آپ کو مغرب میں کفر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جیسے ٹینشن کا میں نے عرض کیا کہ ترجمہ عربی میں کوئی نہیں ہے اس طرح ایثار کا ترجمہ انگریزی میں کوئی نہیں ہے ایثار اور قربانی کے لفظ کا ان کے پاس کوئی نمل البدل نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ اشار کہتے کسے وہ تو صرف اپنی زندگی کو جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں سے فائدے حاصل ہونے اور جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ زخمی پڑے میدان کارزار میں ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر زخمیوں کی طرف آیا تو اس نے دیکھا دور ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا اور کہتا ہے العطش الش کہ مجھے پیاس لگی ہے پیاس لگی دوڑا ہوا گیا جب گیا تو دیکھا اس کا اپنا ہی کزن ہے قریبی رشتہ دار ہے یا ماموں کا بیٹا ہے یا چچے کا بیٹا ہے یہ اس کو جوئی اس کا سر اپنے ران پہ رکھ کے پانی پلانے لگا تو دوسری سمت سے آواز آ گئی تو وہ زخمی جو ہے اس نے اپنے ہونٹ بند کر لیے اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ پانی پہلے اس کو دے کرو اب جو یہ دوسرے کے پاس گیا تو وہاں تیسری سمت سے آواز آ گئی اللہ تو اس نے بھی اشارہ کیا کہ تیسرے کے پاس لے جاؤ پانی اور جب یہ تیسرے کے پاس پانی کا پیالہ لے کر گیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے دوڑا ہوا دوسرے کے پاس آیا دیکھا تو وہ بھی دم توڑ چکے ہیں اور دوڑا ہوا جب واپس اپنے کزن کے پاس آیا تو دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ قربانی ہے کہ مرتے دم این جان بلب ہے مگر اس حال میں بھی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے مسلمان اسی کو حق تعالی نے فرمایا بلونسا کہ وہ اپنی جان پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں حالانکہ ان کی ضرورت اشد ہوتی ہے مگر وہ اپنے اوپر دوسروں کو اپنے بھائیوں کو ترجیح دیا کرتا تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوست تو ایسی کئی مثالیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے مگر افسوس کہ آج ہمارے نوجوان للچائی ہوئی نظروں سے یورپ کے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ شاید کامیابی اللہ نے ادھر رکھی حالانکہ کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جوڑی یاد رکھیے گا میری یہ بات یہ امانت ہے آپ کے پاس کہ جب تک ہمارے گھروں میں دین نہیں داخل ہوگا اس وقت تک آپ الٹے کھڑے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں گھر میں سکون اور چین نہیں آئے گا آپ دیکھیں نا ان کے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے مگر باپ بیٹے سے نہیں بولتا بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ رہتے ان کے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے فیملی لائف ہے ہی نہیں سویڈن جو دنیا کا ایسا امیر ترین ملک ہے کہ وہاں ہر شخص کی اپنی استعمال کی تین تین گاڑیاں ہوتی ہیں یعنی اتنا پیسے کی فراوانی ہے سویڈن میں کہ وہاں ہر شخص کی ذاتی استعمال میں تین تین کاریں ہوتی ہیں دفتر ایک میں جاتا ہے شام کی سیر دوسری گاڑی میں کرتا ہے رات کو کلب تیسری گاڑی میں جاتا ہے مگر معاشرتی زندگی وہاں اتنی متاثر ہے کہ پوری دنیا میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ سویڈن میں ہے کیوں اس لیے کہ دین نہیں ہے ان کے پاس اور ہمارے پاس تو یہ سونے کی ڈلی ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فقر و فاقہ کے پلے ہوئے اور یتیم قسم کے لوگ ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس قوت ہے ایمان کی اور آپ کا دشمن کفر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ایمان کی قوت برقرار رہے لہذا آج اولڈ ایج ہاؤسز اس نے آپ کے علاقوں میں بھی داخل کر لیے عیدی اور جیبا والوں نے جھولے رکھے ہوئے کہ انہیں ضائع مت کرو ہمارے ادھر ڈال دو زنا کی اولاد ہمارے یہاں ڈال دو اور اولڈ ایج ہاؤسز بن گئے اب رفتہ رفتہ ایک ایک چیز ان کی تمہارے پاس چل کے آ رہی ہے اور تم ہر چیز کو یہ لے کر لے لیتے ہو کہ یہ رواداری ہے یہ بھائی چارہ ہے اسلام ہمیں جو ہے وہ ایسا سبق نہیں دیتا اسلام ایسا سبق نہیں دیتا مگر اسلام آپ کی خود مختاری کو چیلنج کرنے بھی کسی کو اختیار نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ترکیب میں تو خاص ہے ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرتن بحادت تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں آج ویلنٹائن ڈے تمہارے اندر گھسائی تم ایک دوسرے کو ویلنٹائن میسیجز کرتے ہو اور تمہیں پیکج دیے جا رہے ہیں آوارگی کا شکار کرنے کے لیے تمہیں تمام نیٹورکس والے مختلف پیکج فراہم کر رہے ہیں لمبی رات پوری رات لمبی بات فلاں فلاں, فلاں اور تم بہتے چلے جا رہے ہو اس سیلاب میں تمہیں فکر ہی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے ہو یا بسنت ہو آپ جانتے ہیں یہ کس کی تقلید ہے بسنت جس میں لاہوری ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو کراچی اور گجراوالا فیصلہ آباد اسلام آباد سب مبتلا ہو رہے ہیں یہ بسنت ایک شاتے میں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہندو حقیقت رائے جس کو سزائے موت دی تھی مغل بادشاہوں نے اور اس کی سمادی پر جا کر انہوں نے بسنت کا میلہ لگایا اور آج مسلمان بچے اور بچیاں بسنت مناتے ہیں اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول ہماری شفات کرے گا قیامت کے دن ویلنٹائن کے میسجز دوسرے کے گھروں میں بیچتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے گھر میں اگر کسی نے ویلنٹائن کا میسج بھیج دیا تو میرے لیے زمین پھٹ جائے گی اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تم تار تار کر رہے ہو سوچو تو صحیح کس مو سے اللہ کے حضور پیش ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ بہت بڑا نام ہے تصموف کی دنیا میں رات کے آخری پہر جب رویا کرتے تھے تو الہ العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہ العالمین یا تو میری مغفرت فرما دینا اور اگر میری مغفرت نہ ہو تو مجھے اندھا بنا دینا مجھے اندھا اٹھانا تاکہ اللہ کے رسول کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو آنکھیں دو چار نہ کرنی پڑے اور یہ امت بچتی چلی جا رہی ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کہ ہم کس منہ سے پیش ہوں گے بڑے آرام سے کوئی مر جائے تم اسی قرآن بیس قرآن سو قرآن پڑھ کے کہہ دیتے ہو بخش دیے ہم نے بخشش ہمارے گھر کی کہتی نہیں ہے اس کے فیصلے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں تم اللہ کے دین کو تقویت نہ پہنچاؤ تم اللہ کے دین کی مخالفت میں چلو اللہ کے رسول کے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ تمہارے روابط ہوں تمہارے من کے اندر دین کے بجائے کفر گسا ہوا ہو اور تم یہ تمنا کرو کہ میری بخش ہو جائے گی ناممکن ہے و و جنون یہ تمہارا پاگل پن ہے یہ تمہارا جنون ہے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے انسانیت کو خودداری سکھائی جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کیا ہے جس نے یہ زمین اللہ کے سوا کسی اور در پہ جھکنے کے لیے نہیں اختیار کی بلکہ اڑ گئے اپنے فیصلے پر اور اللہ کا کروڑ ہا شکر کہ ہم جیسے نالائکوں کو اللہ نے اس کی امت میں شامل کر دی اگر وہ ہمیں بھی کسی تارا سنگھ کا بیٹا بنا دیتا تو ہم ہماری کیا مجال تھی کہ ہم پھر اسلام کی طرف آتے اگر وہ ہمیں کسی ہندو گرانے میں پیدا کر دیتا کسی انگریز کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتے ماں باپ پر تو وہ تیار نہیں خدمت کے لیے اور کتوں اور بلیوں پر بلین اور ٹریلین ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں سالانہ آپ کبھی یورپ کی دکانوں میں جا کر دیکھیں عام لوگوں کی خوراک کے شیلف الگ ہیں اور کتے اور بلیوں کے خوراک کے شیلف الگ لگے ہوئے کوئی دیکھ لے کے آپ نے اپنے کتے کو سوٹی ماری ہے یہاں تو کسی کا کتا ہونا دیہات میں اور وہ کسی کے پیچھے لگ جائے تو مالک سوٹی مار دیتا ہے وہاں کوئی دیکھ لے ذرا ماں باپ کو مارنے پر جیل نہیں ہے اور کتے کو مارنے پر جیل ہو جاتی ہے کہ یہ ظالم آدمی ہے تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا ہے تو امت میں شامل ہونے کا جو شکرانہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان پر مضبوط قائم ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ اور ایسی مضبوطی کے ساتھ کہ تمہارے ایمان کو کوئی ہلا نہ سکے دیکھیں درخت ہے نا اس پہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں وقت میں نے بڑا دیکھ لیا ہے آپ ایک گلاس پانی کا پھر مجھے پیش کر دیجئے گا بعد میں تو درخت ہے نا درخت حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے مامو ہیں حضرت سری سختی رہ اللہ وہ ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے یا سرری کن مسلی میری طرح ہو جاؤ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے درخت بولا نہیں کرتے لیکن اللہ کے اختیار میں وہ ذروں سے کبھی کبھی بات کہلوا دے وہ جانوروں سے بات کروا دے یہ اس کے قبضے میں تو وہ درخت نے آواز دی یا سرری کن سروی میری طرح ہو جاؤ حضرت سری سپتی رحم اللہ فرمانے لگے کئی مثلک تمہاری جیسا کیسے ہو جاؤں تو درخت نے آگے سے کہا ان يرمون الاشجار لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں وہ ارمو بال اور میں لوگوں کو اس کے بدلے میں پھل دیا کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں جواب میں پھل دیتا ہوں میری طرح بن جاؤ وہ بھی اللہ والے تھے ہم جیسے ہوتے تو اسی بات پہ ٹل جاتے مگر ان کی نظر آگے تک ہوتی ہے فرمائی یہ تو بتاؤ یہ جو تم نے مثال دی ہے اس مثال کے مطابق تو تم گھر میں اور اچھی طرح نگہداشت کے قابل ہو جنت میں سجائے جانے کے قابل ہو اللہ نے تمہیں آپ کا ایندھن کیوں بنایا ہے جب تم اتنی بڑی ہستی ہو کہ تم لوگوں کے پتھر برسانے پر ان کو پھل دیتے ہو تو تم تو جنت میں سجائے جانے کے قابل تھے یہ اللہ نے تمہیں آگ کا ایندھن کیوں بنایا ہے یہ تو ذرا بتاؤ تو درخت نے ٹھنڈی آہ بری کہنے لگا ہوا جب میرے اوپر ہوا چلتی ہے نا ہا قزا ہا میں ہوا میں ٹک نہیں سکتا ہوں ہلتا رہتا ہوں اللہ کو میرا یہ ہلنا پسند نہیں اس لیے مجھے دنیا میں آگ کا ایندھن بنا دیا ہے آپ بات کو سمجھ رہے اللہ کو ہلنا پسند نہیں ہے دیکھیں درخت کو آگ کا ایندھن بنایا کہ یہ ہوا میں ٹکتا نہیں ہلتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے تو یہ ہل جل جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں گھوڑے کو دیکھیں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی و العادیات غبحن فلموریات قدھا فلمغیر صبح فعصر نبی ہی نق فوسط نبی ہی جمع ان نل انسان ہی گھوڑے کی مختلف حالتوں کی قسمیں اٹھائی کہ اس کے ہنہ کی قسم اس کی سموں سے اڑنے والی چنگاری کی قسم جب وہ دھول اڑاتا ہے اس کی قسم جب وہ دشمن کی صفوں میں گھستا ہے اس کی قسم اور قسم گھوڑے کی کھا رہے ہیں پھر فرمایا ان نل انسان ل یہ انسان بڑا نا شکرا ہے یا مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ اس میں بات کیا ہے بات گھوڑے کی چل رہی تھی قسم گھوڑے کی اٹھائیں اور شکوہ انسان سے کیا مفسری نے کرام کا اللہ بھلا کرے علماء حق کا اللہ رب العزت بھلا کرے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں انہوں نے تو فرمایا کہ, بات یہ ہے کہ گھوڑے کو مالک دو ٹائم کا دانہ یا چارہ کھلاتا ہے صبح اور شام کبھی چنے رکھ دیے کبھی سبزہ رکھ دیا کوئی وہ دو ٹائم کے کھانے کی وجہ سے گھوڑا جانتا ہے کہ جنگ کی صفوں میں مجھے پھول نہیں پہنائے جائیں گے میں کوئی روی ال کے جلوس کا گھوڑا نہیں ہوں میں تو مجاہدین کے میدان کارزار کا ہوں تو میرے ہار گلے میں ہار نہیں ہوگا میرے, میرے گلے میں تو کبھی خنجر گھپے گا کبھی مجھے تیر لگے گا مگر جتنے تیر اس کے خنجر میں لگتے چلے جائیں اس کے گلے میں لگتے چلے جائیں مگر گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا کہ مالک سے کہ بس کرو جی ہوں بہت ہو گئی ہے نہیں وہ گھستا چلا جاتا ہے مر جاتا ہے مگر پیٹ نہیں دکھاتا تو اس کا یہ استحکام اور استقامت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اس کی قسمیں اٹھائی قرآن میں اور انسان کو یہ سبق دیا مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ دیکھو اس کو اللہ دو وقت مالک دو وقت کلاتا ہے وہ مالک سے وفاداری کرتا ہے اور تمہیں تمہارا مالک ان تعدو نعمت اللہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ لا تحسوہا تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کے باوجود اسی مالک کی نافرمانی فرمانی پر تلے ہوئے ہو. اللہ ہمیں سمجھا فرمائے واخیر و دعوانا ان الحمد رب العالمین دعا حضرت آپ فرما لیں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ دعا کریں گے الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین اللہم اننا نسألوك من خیر ما سعلك منہ نبیوکا وعبدکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر المستعازک منہ نبیوکا وعبدکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ولا ولا باتل بنور القرآن, القرآن وجال وجالا من الفا عزین من المستفرین بلاسحار یا رب العالمین اے لاہمین ہمارے اس مل بیٹھنے اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے لاہمین جو زندگی ہم نے غفلتوں معاسیتوں اور نافرمانیوں میں گزار ڈالی اس پر معافی کا معاملہ فرما الہعالمین آئندہ کی زندگی اطاعت اور تابیداری والی نصیب فرما الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم و پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرما العالمین جو مسلمان دین کی دعوت لے کر چل رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما الہ العالمین مدارس دینیا اور جتنی بھی تحریکیں خالصتاً اخلاص کے ساتھ احیائے دین کے لیے کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں اللہ عالمین ان کی مدد اور نصرت فرما اے العالمین عالمِ اسلام کو مرکزی ططا فرما مرکز اسلام حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے العالمین پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ و معمون فرما اے العالمین پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اے لاہمین یہاں کی بے سکونی اور بے چینی کو امن سے بدل دیجیے اے العالمین بھوک اور افلاس کو امن سے بدل دیجیے اے العالمین خوف اور قتل و گری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے اے العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما ایک بچی ہبا نام کی دو سال کی ہے اس کو ٹیومر ہے برین ٹیومر انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے الہ العالمین جتنے بھی بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں روحانی یا جسمانی ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ ملا آ جلا کلی عطا فرما ہمارے ایک محترم بھائی ایاز صاحب کے والد پچھلے دنوں بائی پاس کیے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے بھی حاضرین میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہمارے مرحومین عزیز و اقارب العالمین ان کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما اے العالمین ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے لواء الحمد کے نیچے محشور فرما ان کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما اللہ عالمین ان کی شفاعت قبرا کا ہم سب کو مستحق بنا الہ العالمین ان کا اور صالحین کا ساتھ جنتوں میں عطا فرما اللہ عالمین حاضرین جتنے بھی ہیں یا اللہ ہم سب کے جو جو عزیز و اقارب اساتذہ و مشائق حقداران دعا ہیں اللہ عالمین ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے العالمین سعادت کی زندگی اور کلمے والی موت ہم سب کا مقدر بنا اے العالمین یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا اور ہماری زبانوں پہ نہ آ سکا وہ بن مانگے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین